صحمن الحمد اللہ, اللہ علی محمد و علی محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک محلیہ صحیح شاہ ورث المََََََََََََََََََََ النباہ باقی تمام خوراً غیر سامعین خورآ گرامین برادران سب کو نے و سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے جو ہے سلسلہ دس نمبر تین سو چار بارہ ہیں اور سلسلہ دس میں سے تین سو چار تو لکھ بارہ دعوتوں تین سو چار جو ہے شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور بارہ جو ہے دعائیں صوبیہ کی سلسلے درس ہے تو دعائیں صوبیہ میں جو ہے آج دس نمبر بارہ ہیں دعم صفیہ کے بہت ہی جو مقدس دعا ہے اس دعا میں جو پہلا پیراگراف دعا کا چودہ پیراگراف ہے چودہ اللہ ہے تو اس میں سے پہلا علامہ جو کہ اس میں گیارم نکات پر مشتمل ایک دعا ہے دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے رحمت کو وسلہ دے کر گیارہ چیزیں اللہ سے طلب فرمایا ہے اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے اور امت کو اپنے تعلیم دیا ہے تو ابھی تک جو ہے ہم یہاں تک پہنچے تھے اللہ نے اسلو کا من امینآ تحدی بحا قلب اللہ میں تجھ سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس کا میرے دل کو رحن ودائے تو و تجمہ بحا اس سے میرے پیرا خیالات اور سوچوں کی کو اکٹھا کیا جائے جمع کیا جائے و تلوم و بحا شاہ سی و تردو بحہ الفتح و اور ابھی پہنچ گیا و تحفظ و بحا غائب دعا جو ہے اس پیراگراف کی توضی ہے و تحفظ بحا غائبی <بِج> ہاں تو یہ چھتہ نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے تو تحفظ بہا غائبی اس میں بھی تھا یہ جو دعا اس کے ہر پیراگراف میں تین تین الفاظ سے ایک تحف ہیں تو پہلے بھی دعا میں تشدد ہوں دینے میں تین لفظ تھے آپ اس میں بھی تین ہی الفاظ ہیں تحفظ بحا غائب تو میں تین کلمات ہیں لغات جو ہے ایک تحفظ ہے ایک غائب ایک لفظ بیہاتوں بار بار تکرار ہو رہا ہے تو تحفظو کا معنی جو ہے لغات میں اصفیل عربی لمدہ اس کے بنیادی الفاظ جو ہے یہ حفیظہ یا حفظو و حفظت اس معادے سے حفیظہ اس کا فلم واضح اس کے مزارے کا پہلا سے غازی فضو ہے اور یہ اس مزارے کا جو ہے مخاطب کا سگا ہے ساتواں سگا ہے کل عربی زبان میں ماضی مزارے میں چودہ چودہ الفاظ ہوتے ہیں ہر فیل میں تو اس کے جو ساتواں پھیل ہے تحفظ ہاں جو ہے تو اس کے معنی کیا ہیں حفاظت کرنا اور محفوظ کرنا حفظ یا اس کے مادے کا تجمہ جو ہے مان مزری عہد تو تحفظ جب مخاطب کا سگا آتا ہے تو تحفظ یعنی اے اللہ تو حفاظت کرتا ہے تو حفاظت فرما تو محفوظ رکھتے یہ معنی میں آتا ہے یا فاض میں وہ حفاظت کرے گا وہ حفاظت کرتا ہے غائب کا شگا جب مخاطیہ مخاطب کا شگا تو اے اللہ تو حفاظت فرمائے گا تو حفاظت فرما یہاں اس معنی میں تو حفاظت فرما چونکہ اس کے شروع میں اللہ ہے تو حفاظت فرما تو محفوظ فرما یہ معنی میں ہے اور اس میں تا حذ کے جو ضمیر ہے یہ اس میں با الق لفظ ہے اس کو الفارب ہوتے ہیں عربی اسلام میں اور ہا ضمیر ہے جو کہ مونس کے ضمیر ہے عربی زبان میں چونکہ لفظِ رحمتا مونس شمار ہوتے الحمد ہو کے ضمیر آتن بیہ ہو مذکر کے ضمیر ہیں ملکر الفاظ طرف پلٹتی ہے ہا ہاں مونس کی ضمیر مونس الفاظ کی طرف پلٹتی ہے یعنی ضمیر کی جو ہے اس کو تشریح ایک اسم کی طرح سے کی جاتی ہے تو بہا یعنی اس کی ضمیر جو ہے اس کے جو ضمیر رحمتاً کی طرح پلٹتی ہے جس دعا کی شروع میں شروع پہلی دعا میں موجود تھا کہ علامیہ السل کا رحمتاً اس رحمتاً کی طرح پلٹتی ہیں تو بیا یعنی اے اللہ جو ہے اس رحمت کے وسلے سے اللہ تو حفاظت فرمائے گا تو محفوظ کرے گا اے اللہ تو محفوظ فرما تو حفاظت کر تو محفوظ رکھ دے کر دے بیا اس رحمت کے وسیلے سے یعنی اس رحمت کے وسیلے سے اس رحمت کے واسطے سے اس رحمت کی برکت سے اور رحمت کا معنیٰ بھی آپ کو بتایا رحمت کے معنی شفقت مہربانی احسان آ, لطف کرم تو, تو مطلب یہ ہو جائے گا اے اللہ تو اپنی لطف کرم سے تو اپنی بے نہایت رحمت سے اپنی بے نہایت احسان سے تو حفاظت فرما ہنج, تو حفاظت فرما کس چیز کی غائبی ہم لفظ غائب جو ہے اس بائب الگ لفظ ہے میاں الگ لفظ ہے ہاں یا ضمیر ہے میرے کے مانی جس طرح ہم نے پہلے پڑھتا ہے دینی ہاں جی عملی یہ الفاظ سب کے جو یا یا آیا میری کے معنی میں میرے میری کے معنی میں مذکر مونے دونوں کے لیے یہ یا ضمیر استعمال ہوتی ہے تو یہاں پر میری اور میرے کے معنی میں ہے غائب کے لفظ جو یہ سمفال کے سے غائبن ازفیل غابا یغیب و غیب وطن سے جو ہے غائب ہونا چھپنا نظروں سے اوجل ہونا یہ معنی کہ عربی لغت کتابوں میں القام و میں بھی المنجد نامی عربی لغت میں بھی چھپنا نظروں سے اوجل ہونا ہے. نظروں سے غائب ہو جانا غائب ہو جانا اور اسی سے غیب ہے غیب کے معنی پوشیدہ چیزیں ہاں جی یومنون بالغیب جو قرآن پر میں غیب پر ایمان رکھنا وہ بھی اسی لفظ غائب سے جو سامنے نہیں ہے چھپا ہوا ہے غیب کے معنی یہی ہوتی ہے جس کو انسانی آنکھ نہ دیکھ سکے کان نہ سن سکے ہاں جی اور اس طرح ہاتھ سے اس کو نہ چھو سکے لمح نہ کر سکے اس کو چکھ نہ سکے اس کو سون نہ سکے اس کو ہوا سے خمسہ بولتے ہیں انسانی خدا اللہ تعالیٰ نے جو چاق و درخ کرنے کا ان میں سے کوئی بھی اگر ایک چیز کو درخت نہیں کر سکتے تو اس کو غیب میں شمار کرتے ہیں تو اس لیے غیب بھی اسے پوشیدہ ہونے کے معنی میں تو یہ غائب بھی سے غیب کے لفظ سے ہے اور اب بولتے ہیں غیباً و مشدد ہاں اس کے معنیٰ خلوت و جلوت میں غیب یعنی خلوت مشدد جلوت خلوت و جلوت میں کا معنی کرتا ہے تو اس لحاظ سے اب غائبی کا معنی کیا ہو جائے گا یعنی میری پوشیدہ احوال میری چھپی ہوئی و مقفی احوال یہ معنی ہے یعنی اللہم اللّہ اللہم اللہ اللّہ فض اللہ اس کے شروع میں تو اسے ان سب دعوت کے شروع میں آئے گا اے اللہ یہ اے پروردگار تو حفاظت فرما اس عظیم رحمت کی برکت سے اس عظیم رحمت کی وصلی سے واسطے سے غائب ہاں میرے پوشیدہ احوال کی میری پوشیدہ احوال کی میرے چھپی ہوئی احوال کی میری مخفی احوال کی میرے ان احوال کی جو لوگوں کی نظروں سے اوجل ہیں ان کی تو حفاظت فرما ہاں جی اس کا سسریلہ اس کا تجمہ یہ بن جائے گا اب اس غیب سے مراد کیا ہیں اللہ میرے شبہ وا میرے غائب احوال سے ہاں جی میرے اللہ میرے پوشیدہ احوال سے میری شبی احوال سے مخفی احوال سے ہے تو تو اس کی تو حفاظت فرما تو اس سے کیا مراد ہے احوال سے تو اس سلسلے میں جناب سید خورشید عالم صاحب جنہوں نے دعوت کا ترجمہ فرمایا اور اس سے پہلے علامہ بشیر مرہوں نے ترجمہ کیا دونوں نے غائی بھی سے مراد میرا انجام کار میرا انجام کار اور میرا انجام کے معنیٰ انجام کار اور انجام یعنی یعنی میرے کاموں کا انجام جو ہے وہ میں کاموں کے انجام کے حفاظت فاضل سرما میرے کاموں کے دونوں نے یہ معنی کیا ہے انجام کار کی باخرشیت کے درمیان انجام کے غائب کا معنی انجام کار تجمہ کیا ہے علامہ بشیر نے انجام کا معنی کیا ہے تو سید خورشید عالم کا تجمہ یہ ہے اپنے آپ تجمہ یہ کیا ہوا ہے میرے انجام کی باخشیت کیا کہ میرے اس سے یعنی اس رحمت کے برکت سے میرے غائب پھر میرے قدمی انجام کار کی حفاظت فرما دے آپ نے یہ تجمہ کیا ہے اور علامہ بشیر محرم نے یہ تجمہ کیا ہے میرے انجام کی حفاظت کرم انہوں نے بہت شعار تجمہ کیا میرے انجام کے تجمہ کر حفاظت فرما چونکہ جو ہے ان دونوں نے اس کا معنی میرے انجام کا معنی کرنے کی وجہ یہ ہے چونکہ لفظ میں انجام کا کوئی لفظ نہیں ہے میرا غائب ہے غائب اور چھپے ہوئے احوال کے جو حفاظت فرما ہے حفاظت فرمائے تو اس کو انہوں نے انجام سے تعبیر کیا اس کی تشریح اور توضی انجام سے اس سے مراد انجام ہے ہاں جی انجام کار ہیں یہ معنی ہے کیا چونکہ انسان کا انجام کیا ہوگا اسے اس معلوم نہیں اور اکثر انسانوں سے غائب اور پوشیدہ رہتا ہے اس لیے ان دونوں حضرات نے غائب کو انجام یا انجام کار سے تعبیر فرمایا ہے لیکن میرے ذہن میں ایک اور ترجمہ بھی آ رہا ہے وہ ہے اے اللہ تیری اس رحمت کے برکت سے میرے ان نیک اعمال کے حفاظت فرما جو لوگوں کی نظروں سے غائب اور پوشیدہ ہیں اور صرف تیری پاک ذات کو علم ہے ہاں کہ یہ میں نے تو اس کے ترجمہ تھوڑا توجہ کے ساتھ کے ہیں تو یہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے میرے ان ہاں نیک اعمال کی حفاظت فرما جو لوگوں کی نظروں سے غائب اور پوشیدہ ہے اور صرف اللہ کے علوم اس کی حفاظت کی دعا اس لیے یعنی اس کی حفاظت سے مراد کیا ہے یعنی اس کے ان کی حفاظت فرما کسی سے ریاکاری شہرت پرسی اور جو وغیرہ سے جو انسان کے اندر اکثر پائی جاتی ہے یہ بیماری ہاں جی اور اس بیماری کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اللہ کی نظر میں ہفت ہو جاتے ہیں اکارت چلی جاتی ہیں زیرو ہو جاتی ہیں ہاں ہی انسان کے اعمال ضریا کاری کیا قرآن بھی فرما لعتبت الصدقہ تکم بالمان والا آپ نے ایک موفی صدقہ دیا تھا آپ نے احسان جتایا آپ نے کسی کو روحانی یا جسمانی اس صدقے کی وجہ سے اس کو تکلیف دیا قرآن فرماتے ہیں اگر اس صدقے کو اللہ نے سو آج دیا تھا تو وہ ہفت ہو جائے گا یعنی اس کا عدد ایک جو شروع میں وہ گر گیا گا وہ ہٹ جائے گا تو آگے کیا رہے گا صرف زرو رہ جائے گا دو زیرو رہ جائے گا زیرو تو ہزار بھی آ جائے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے جب عداد ساتھ نہ ہو تو یوں ہو جائے کی کیفیت اس طرح ہو جاتی ہے لہٰذا انسان کے اللہ اور بندے کے درمیان جو نیک امال ہے اس کے حفاظت بہت ضروری ہے جو بھی آپ نے نیک اعمال انجام دے اس کی اگر حفاظت نہ اللہ کے رحمت سے اس کے لطف کرم سے تو آپ سے ایسی اعمال سرزت ہو جائے گا ہاں جی ایسی کوتاہین عجب جیسی ریاکاری جیسی شہرت پرستی جیسی تکبر جیسی اور جن کی وجہ سے وہ سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں اس لیے اللہ سے اس کے حفاظت کی دعا کریں کیونکہ انسان بس اوقات جو ہے انتہائی خلوص کے ساتھ مافی صدقہ و خیرات اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں جسے خود اور اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے. اگر یہ اعمال اسی طرح پوشیدہ رہیں تو کل قیامت میں اسے بہت بڑا ثواب اور عجل مل سکتا ہے لیکن اگر ظاہر ہو جائیں اور خدا نہ ہستہ ریاکاری یا عجب وغیرہ کا شکال ہو جائیں تو یہ انتہائی قیمتی اور بارزش و بارزش اعمال ہفت اور ضائع ہو جائیں گے لہذا جو ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی ان مخفی و پوشیدہ نیک اعمال و دیگر نیک اعمال کی حفاظت کا اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے جو ہے وہ تحفظ بہ گائی کہہ کر اے اللہ تیرے تو میرے ان مخفی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ نیک اعمال کے جو تیرے فضل سے تیرے رحمت سے تیرے لطف کرم سے میں نے انجام دیا ہے تیرے توفیق سے ان کی تو خود حفاظت فرما میں تو حفاظت نہیں کرتا چونکہ انسان کے اندر خودنمائی نمائی کا یہ بیماری زیادہ ہے خود نمائی کی بیماری ہاں اپنے اندر جو بھی نیکیاں ہیں اچھائیاں ہیں وہ لوگوں کو ظاہر کیا جائیں تو وہ بیماری انسان کو نیک عمل چھپانے نہیں دیتا ہے اور ظاہر کر دیتے ہیں بول دیتے ہیں محفل و ملجوں میں اور اس پر فخر کرتے ہیں جہاں سے یہ کام شروع گیا اور جو عبادت ضائع ہو جاتی لہٰذا اور کمال کے اللہ سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں اور کمال عاجی کے ساتھ و تحفظ بہ غائبی کا ورد کرتے ہیں اللہ تو اس اپنی رحمت کے برکت سے میری ان اعمال پوشیدہ امال کی تو حفاظت فرما کیونکہ انسان اللہ ہی کی رحمت و شفقت سے ہی اپنے صالح اعمال کی حفاظت کر سکتے ہیں ورنہ شیطان مردود جو ہے اول تو ہمیں نیک عمل کرنے نہیں دیتے ہیں لیکن اگر وہ اس اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکے تو وہ آپ کے نیک اعمال کو رہا کاری اور جو شہرت وغیرہ کے ذریعے ضائع کر دیتے ہیں لہذا اللہ سے بند مومن کو ہمیشہ اپنی پوشیدہ نیک اعمال و دیگر عبادات کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے نس انجام خیر کے لیے بھی دعا کرتے رہنی چاہیے ہاں جی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انجام کو اچھا کریں بہتر کریں اس کی حفاظت کرے اور تاکہ ہم جو ہے دنیا سے جاتے ہوئے بلائی کے ساتھ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہاں جی اللہ کی مندی شامل ہو کر دنیا سے جائیں اور اسی کو آقبت بالخیر بھی کہا جاتا ہے تو آج کے دعا کو اسی توضیح پر اتفاق کرتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ آگے اس دعا کی توضیح الم آرام سے چلے گی اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کی معنی و مفہوم سمجھ کر کرتے رہنے کی توفیعہ فرما رب العالمین